الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 94 94 إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب यहीं से है جی. जी آپ سب کو معلوم ہے سبق جی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اس بسر ادا کا ناصب ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے انحرفی مشبہ بالفیل ہے اسرا سرعت سے ہے اس میں تفضیل کا سیغ ہے اسرا معنی زیادہ جلدی زیادہ تیز ادعا دعا ہے قبول ہونا دعوت غا پھر دعو وہی دعا ہے غائب غائب جو آنکھوں سے نظروں سے بے شک بہت تیز ہے دعا ایجاب قبول ہونے کے لحاظ سے بڑی تیز ہے بہت تیز ہے آپ جانتے ہیں اس میں تفصیل میں مانا زیادتی ویلے مانا پائے جاتے ہیں افعال زیادہ کام کرنے والا عذرب زیادہ مارنے والا انصر زیادہ مدد کرنے والا تو اثرات دعا تیز دعا میں سے ایجابتا قبول ہونے کے لحاظ سے دعوت غا ابن غائب کی دعا غائب کے لیے ترجمہ بنے گا لفظ ترجمہ آپ دیکھیں گے تو یوں بنے گا اسرع اے دعا میں سے بہت زیادہ تیز دعا ایجابن قبول ہونے کے لحاظ سے دعوت غا ابن ابن غائب کی دعا غائب کے لیے بامحاورہ کریں تو یوں ترجمہ کریں ان اثرات دعا ایجابن دعوت وغن لغا ابن بے شک جلدی قبول ہونے کے لحاظ سے دعا دعوت وغن لغا ابن غائب کی دعا غائب کے لیے ہے تو یوں آپ کریں زیادہ آسانی والا ترجمہ ہے بے شک دعا جلدی قبول ہونے کے لحاظ سے ان اثرات دعا اجابتا بے شک دعا جلدی قبول ہونے کے اعتبار سے جلدی قبول ہونے کے لحاظ سے دا ایبن لغا ایبن غائب کی دعا غائب کے لیے ہے. یہ ہے ترجمہ اور اعراب عبارت. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ جو شخص کسی ایسے آدمی کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے جو اس کے پاس نہیں ہے جو اسے سن نہیں رہا جو اسے دیکھ نہیں رہا اور جسے معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے بارے میں دعا کر رہا ہے آپ اگر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا میں جلدی قبول ہونے والی دعا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں انتہائی زیادہ اخلاص پائے جاتا ہے دعا ویسے بھی آپ پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں ادعا ام العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے کیوں کہا عبادت کا مغز یاد رکھیے گا ہمیشہ سے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور یہ چیز ہمیشہ سے امتحانات میں بھی آتی ہے یہ دعا کو عبادت کا مغض کیوں کہا توفت المومن الموت موت کو مومن کو تحفہ کیوں کہا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو سمجھا کریں اب دعا امخلا عبادہ دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے اس لیے کہ عبادت میں کیا پہلو ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے خوشو اور تزل ہو اپنی عاجزی کا اظہار ہو تو دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں خوشو اور تزل بہت زیادہ ہوتا ہے نماز پڑھنے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اس میں ریاض کا پہلو آ سکتا ہے کہ بھائی میں دیکھنے والا یہ کہے گا ماشاءاللہ بڑا نمازی بڑا پاک صاف اور بڑی ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں ماشاء اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا رکو کیا کہنے ہیں تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں دکھلاوا لیکن دعا میں نہیں آتا دعا ہمیشہ سے انسان اخلاص سے ہی کرتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ بڑی لمبی دعائیں ہاں اگر کوئی کہہ دے تو ٹھیک ہے اپنے من میں یہ سوچے اور اونچا اونچا شروع ہو جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پھر تو الگ بات ہے لیکن عام طور پر دعا کے اندر اخلاص کا پہلو بنسبت اور عبادات کے زیادہ ہوتا ہے اس میں خوشو زیادہ ہوتا ہے اس میں تزل زیادہ ہوتا ہے عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے تو یہ جو دعا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے اور پھر اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی غفور الرحیم اور غنی ذات ہے کہ وہ, وہ ذات یہ کہتی ہے کہ جب تو میرا بندہ ہو کر میرے بندے کے لیے اتنا مخلص ہے تو میں رب ہو کر کیوں مخلص نہیں ہوں بات نہیں آئی سمجھ میں ایک تو یہ ہے نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھے ہیں اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں میں کئی دفعہ آپ کو مثال دیتا ہوں بچوں کی عام طور پر والدین اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس، ان کے بچوں سے محبت کرتا ہے اگر کوئی انسان آپ کے بچوں کو کوئی چیز دیتا ہے پیار سے دیتا ہے بلکہ آپ کے بچوں کو اگر پیار ہی کر لیتا ہے تو آپ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو میرے بچے عزیز ہیں تو آپ کے دل میں ان کے لیے ایک مقام آ جاتا ہے ان کے لیے ایک مقام بن جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے بچوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور وہ بچے آپ کے ہیں یہاں پر بھی یہی صورت حال ہے کہ جب ایک انسان ہو کر اپنے دوسرے انسان کے لیے اللہ کے دوسرے ایک بندے کے لیے جب مانگتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بہت جلد قبول فرما لیتے ہیں بہت جلد قبول فرما لیتے ہیں کہ جب تو میرا بندہ ہو کر میرے دوسرے بندے کے لیے اچھا سوچ رہا ہے تو میں رب ہو کر بھی اس کو جلد قبولیت شرف قبولیت سے نوازتا ہوں اور بڑے فائدے ہیں دوسروں کے لیے دعا کرنے کے دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کریں جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے جو بھی دعا مانگتا ہے تو اس پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے حق میں بھی یہ قبول فرمائے یہ خود فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تیرے حق میں بھی یہ قبول فرمائے میرا خیال سے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہے اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ سمجھتے ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے اور یہ میرا کام ہے یہ میرا کام ہو جائے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ہے آپ کو چاہیے کہ پھر آپ یہ کریں کہ وہ دعا اوروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں اپنے کسی اور بھائی کے لیے مانگیں آپ کو مال چاہیے آپ کو کوئی اور نعمت چاہیے آپ کسی نعمت کے طالب ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس نعمت کا طالب آپ کو کوئی عزیز ہوگا آپ کے رشتے داروں میں کوئی ہوگا آپ اس کے لیے بھی مانگ لیں تو اس کے مانگنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے تو اس لیے دوسروں کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے اور پھر ہمارا تعلق تعلیم و تعلم والا ہے کم از کم یہ تو میرا خیال سے حق ہے کہ ہم طالب علم ہو کر اپنے اساتذہ کے لیے دعا مانگے اپنے والدین کے لیے دعا مانگے اور اپنے اس کے علاوہ جتنے بھی محسنین ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں یہ حق ہے والدین کا ان کی اولادوں پر حق ہے اساتذہ کا ان کے شاگردوں پر ان کے تلامزہ پر حق ہے اس لیے اس پر بھی لازم ہے آپ پر بھی لازم ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ والدین اور اساتذہ کو اپنی دعا میں کبھی نہ بھولئے اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے تو پھر یہ خود ان کی دعا میں آ جاتا ہے اور جب کے دل سے یا والدین کے دل سے جو دعا نکلتی ہے یہ انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتی ہے اور آسمانوں تک بلندیوں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے اور یاد رکھیے گا اس کی جو ضد ہے کہ والدین کی بد دعا اور استاذ کی بد دعا انسان کو آسمان کی بلندیوں سے دوڑ زمین پہ بھی کرا دیتی ہے اس لیے کبھی بھی یا تو ہر کسی کو استاد مت بنائے پہلے پرکھیں سوچیں لیکن جب آپ نے کسی کو بنا لیا ہے نا استاد پھر اس کو آپ کو وہ مقام دینا پڑے گا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اسے سلوٹ کیا جائے کثرے باشد کوئی بھی ہو جب آپ نے اسے استاد تسلیم کر لیا ہے اب لازم ہے کہ اس کی توقیر ہونی چاہیے اس کی عزت ہونی چاہیے اس کا مقام بلند ہو گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ کہ پڑھانے والا استاذ بہت چھوٹا ہوتا ہے عمر میں چھوٹا ہوتا ہے اور کئی ساری اور چیزوں میں شاگردوں سے اور طلباء و طالبات سے کم ہوتا ہے لیکن اس کا ایک مقام الگ بن چکا ہے اس کا درجہ یہ بتاتا ہے کہ اسے سلوٹ کیا جائے اسے عزت دی جائے یہ یاد رکھیے گا والدین اور اساتذہ انسان کی تعلیمی زندگی میں تعلیم کی جو تعمیر اور ترقی ہے یہ والدین اور اساتذہ کی ہی وجہ سے ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر والدین اور اساتذہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو سمجھیں آپ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس صرف رٹے رٹائے الفاظ ہیں اور کچھ نہیں ہے علم اس چیز کا نام نہیں ہے علم ایک نور ہے نور یہ صرف اور صرف سینا بسینا منتقل ہوتا ہے یہ تو ایک الفاظ ایک الگ اپنا مقام رکھتے ہیں الفاظ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ یہ نور جو حاصل ہوتا ہے یہ صرف اس کا تعلق قلب سے ہے قلب سے, دل سے اس لیے ہمیشہ سے اساتذہ کا ادب و احترام ہونا چاہیے من میں احترام ہونا چاہیے انہیں باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت مدب ہیں نہیں آپ کے دل میں ایک مقام ہونا چاہیے میرے بھی آپ کے بھی میں کدرا سا طالب علم ہوں ہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ پہلے چھان پھٹک کر اپنا استاد بنائیں ہونا چاہیے یہ ہے مایار سب سے پہلے آپ استاد کو دیکھیں حضرت امام بخاری رحم اللہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے ایک شخص کے پاس محدث تھے حدیث پڑھاتے تھے انہوں نے گھوڑا بھاگ گیا گھوڑا تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کسی جانور کو بلانے کے لیے کسی بھی جانور کو بلانے کے لیے مختلف قسم کی آوازیں دی جاتی ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور کبھی ایسے کچھ چیز دکھا کر دھوکہ دے کر بھی بلایا جاتا ہے جیسے ہم کبھی بچوں کو ایسے ہی مزاق مزاق میں ایسے ہی بلا لیتے ہیں. آ جاؤ یہ دیکھو یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو یعنی ہم حالانکہ وہ بچہ آ جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے ہی گھوڑا ان سے بھاگ گیا انہوں نے یوں اپنا دامن یوں پکڑ کر گویا کہ اس کے لیے چارہ ہے تو گھوڑا باغم باب واپس آ گیا امام بخاری رحم اللہ نے اسی وقت وہیں سے واپسی کا سفر شروع کر دیا اور کہا کہ جو استاد ایک اس جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے ہمیں بھی وہ دھوکہ دے سکتا ہے علم میں ہو سکتا ہے کہ وہ علم میں بھی کیا کرے دھوکہ دے دے کہ جو چیز علم سے نہ ہو رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت نہ ہوئی وہ ہمیں بتا دے کہ یہ ہے اس لیے بھی چھوڑ دیا اس لیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کسی استاد بنا رہے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے لیکن جب ہم بنا لیتے ہیں یا آپ کسی ادارے میں چلے جاتے ہیں آپ اپنے ادارے پر ایک وہ اعتبار کر لیتے ہیں اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں وہ کسی کو بھی اپنے اختیار سے جس کو استاد بناتا ہے تو آپ پر اس کا ماننا کیا ہے لازم ہے اسے استاد تسلیم کرنا ہوگا جب آپ نے ادارے کے اصول کو تسلیم کیا ہے اصول و ضوابط کو اس کے بعد آپ نے فارم فل کیا ہے تو اب آپ نے اس کے تمام تر قوارین کو فالو کرنا ضروری ہے اصول ضوابط کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو اس میں چاہے جیسے کیسا بھی ہوگا پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ہاں اگر آپ کسی کے بارے میں آپ کی تسلی نہیں ہوتی اگر تسلی نہیں ہوتی تو چھوڑ دیا جائے اس کی کلاس اٹینڈ نہ کی جائے متبادل انتظام کر لیا جائے بہت دفعہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا نہیں مزاج بنتے تو چھوڑ دیا جائے لیکن توقید کی توہین کی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ بے ادبی اور اساتذہ کے درمیان تفریق کرنا اور بے بنیاد باتوں پر ایک تو یہ ہے کہ کسی علمی بنیاد پر کسی فوقیت کی بنیاد پر درجہ بندی ہوتا ہے الگ بات ہے لیکن صرف اور صرف خاص ایک محض کسی بنیادوں پر یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ استاد چاہے جس درجے کا بھی ہو اس کا مقام اس کا مقام ہونا چاہیے معلمہ ہو یہ معلم ہو اس کی بڑی شان ہے قصے باشد اس کی اپنی زندگی نجی زندگی کیسی ہے جانے دیجئے اب وہ آپ کے استاد کی مسنت پہ آ چکا ہے یہ معلمہ بن چکی ہے آپ کی اس کا مقام اب الگ ہو چکا ہے وہ آپ کی پڑوسی ہے اس کا ایک الگ مقام ہے وہ آپ کی سہیلی ہے آپ کا الگ مقام ہے لیکن اب وہ استاد بن چکی ہے اب وہ معلمہ بن چکی ہے اب وہ استانی بن چکی ہے اس کا ادب و احترام لازم ہے اس کے درجے کا اس کی شان کا خیال رکھنا لازم ہے اسی سے علم آئے گا اگر ادب نہیں ہے تو علم نہیں آئے گا ہاں ٹھیک ہے اگر استاد کسی شاگرد کو کسی طالب علم کو طالب یا طالبہ کو کوئی استاد یا کوئی استانی یعنی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ادب کا دائرہ رہنا چاہیے ادب کی لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے وہ ملحوظ رہنا چاہیے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب یونیورسٹی لیول پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کالج کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے مدارس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک استاد بھی ہوتا ہے اور شاگرد بھی ہوتا ہے کہیں اسی یونیورسٹی میں وہ لیکچرار بھی ہوتا ہے اور کہیں اسی یونیورسٹی میں وہ کوئی کلاس بھی لے رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے اور لیکچرار بھی ہوتا ہے اب کیا مطلب کہ یہ جو اسٹوڈینٹ ہیں جن کو وہ پڑھاتا ہے یا جو اس سے پڑھتے ہیں کیا وہ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ پڑھتے بھی ہیں کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں چلو بھائی نہیں بلکہ اب اس کی شان بقیہ طلبا سے الگ ہو چکی ہے اسی طرح کوئی خاتون ہے وہ علم حاصل بھی کر رہی ہیں اور علم پڑھا بھی رہی ہیں جیسے آپ کے یہاں بھی ہے ہمارے ہاں اس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ کئی ساری آپ کی معلومات وہ خود تعلیم حاصل بھی کر رہی ہے تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب یہ کہہ دینا یا یہ سوچ لینا کہ وہ پڑھ رہی ہیں تو ان کی شان ان کو یہ درجہ دیا جائے کہ جی جیسے آپ کسی ایک اپنی طالبہ یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو تعلق رکھتے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح ہو وہی رویہ رکھ نہیں نہیں ہرگز نہیں اس لیے ادب و احترام ملحوظ رہنا چاہیے کہاں سے بات چلی ہو کہاں چلی ہو اِنَّ اَسْرَ عَدْ دُعَاءِ جَابَتًا دَعْوَةُ غَائِبٍ لَغَائِبٍ تو غائد کی دعا غائد کے لیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کا بھلا کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ بھلای ہونی چاہیے کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر الحلق من ارے <عیالی> مخلوق اللہ کا عیال ہے جو اس کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتے ہیں جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے تو جو دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے وہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اور جو دوسروں کا بنا چاہتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے معلوم ہوا کہ جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی ہے اس لیے اپنے اساتذہ کو اپنے والدین کو اپنے ہم آسروں کو آپ کے ساتھ جو پڑھنے والے ہیں پڑھنے والی طالبات ہیں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو اپنی دعا میں یاد رکھا جائے ان چیزوں کا مجھے بھی آپ سب کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کئی سرے تو ایسے ہیں کہ ان کا حق ہے اور جن کا حق نہیں بھی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کوئی آپ کا ضائع نہیں ہوگا نہ آپ کی رقم لگے گی نہ آپ کی کوئی اور بہت زیادہ کوئی جان لگے گی بس آپ تھوڑا سا وقت لگے گا اور اللہ کے حضور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو کسی دوسرے کے لیے بھی مانگ لو کون سب اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ اگر آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی دے دے گا تو اس کے خزانے میں کمی آ جائے گی اور آپ کے لیے کچھ نہیں بچے گا نہیں نہیں آپ اپنے لیے جتنا مانگ لیں مانگ لیں آپ کو بھی ملے گا اس کو بھی مل جائے گا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کسی کا بھی بھلا ہو جائے اور اپنا بھی بھلا ہو جائے اور دوسروں کی وجہ سے ہی انسان کو بھی ملتا ہے جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرما لیتے ہیں اس لئے میں نے آپ کا ایک طریقہ بھی بتایا کہ اگر کوئی چیز اپنے لیے چاہیے ہو اپنے لیے مانگ تو اپنے بھائی کے لیے مانگ کے دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ قبول فرما لیں گے اس لیے خود اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے تیسرے لوگ بڑے بڑی بہادری سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو دعا کرتے ہی نہیں اپنے لیے نہیں کرتے کسی کے لیے کیا کریں گے ان لاہن عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کا مغز دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک کو طرح سے مانگنے اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے دعاؤں دعا کو قبول کروں گا بس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیجئے یہ خدا کی قسم جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا ساری کی ساری مخلوق ساری کی ساری کائنات اس کے سامنے ہے بس جس کا وہ ہو گیا اسے کیا چاہیے جیسے کوئی کسی ادارے میں اگر کام کرتا ہے تو اگر اسی ادارے کے مالکان ہوں تو اس کا کوئی اگر بیٹا ہو تو وہ کتنے فخر سے کہتا ہے مجھے کیا ہمارا ہی تو کارخانہ ہے ہماری ہی تو فیکٹری ہے ہماری ہی تو کمپنی ہے مجھ پہ کوئی اصول لاگو نہیں ہوتے میں جیسے بھی کر لوں میرے لیے الاؤ ہے اس لیے کہ کمپنی کا مالک کون ہے کے اب حضور ہیں اب اسے فکر نہیں ہو رہی تو جب ہمیں بھی اپنے رب پر اتنا اعتماد ہو جائے گا ہم یقین سے کہہ سکیں گے کہ ہمارا رب ہے ہم نے جب اسے رب سمجھا ہوگا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو ہم ہر بات یقین سے کہہ دیں گے کہ میرا یہ کام میرا رب کرے گا میرا یہ کام ہوگا میرا رب کرے گا اور یقین پھر رب کرتا بھی ہے جتنی آپ کو کسی سے امید ہوتی ہے وہیں سے اتنا ہی آپ کو ملتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں سارے کام وہیں سے بنتے ہیں یقین جانے وہیں سے بنتے ہیں قسم لے لیں وہیں سے بنتے ہیں کہیں سے بھی نہیں بنتے ہیں مانگ کے تو دیکھیں ذرا جی ہی ہی ان اسرع دعا اجابتا دعوت غائب لغائب بیشک جلدی دعا قبول ہونے کے لحاظ سے دہاوت ابن لغ ابن غائب کی دعا غائب کے لیے ہے تو آپ لوگ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے ہم سب کے ہم ناصر ہوں خیر یہ سے رکھیں سب کو حفظ و آمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ میرے بھی آپ سب کے بھی حامی و ناصر ہوں